اب آپ اس مبارک سلسلے کا انیسویں اےسٹھ کے واقعات سے معطر کر علیہم غیر دل علیہم علیہ الحمد للہ سورت الفاتحہ کے اب ہم اس آیت مبارکہ پر ہیں عیا کا ناگ و ایا کا نستا پہلے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ سورت الفاتحہ جو ہے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 تو اس لیے سمجھ لیں عیا کا نہ و عیا کا نست تو اب اسی سے ایک لفظ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے یہاں قرآن پاک میں ایا کا مقدم کر دیا نہ و مؤخر کر دیا یعنی یونی فرمایا کہ ناب و ایا کا و نست و ایا کا حالانکہ عبارت تو اسی طرح ہوتی ہے کہ بھی فیل پہلے ہو اور مفول بعد میں ہو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 اور مرد بھی باغیرت نہیں کہلا سکتا اسی طرح جب آدمی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے اور کہے تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی بھی عبادت کرتے تیری بھی عبادت روز کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم کبر پہ بھی سجدہ کر لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم ہمیشہ تو تیرے گھر کا طباف کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی کبر کا بھی طواف کر لیتے ہیں. ہم ہمیشہ تو تیری نظر نیاز کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی نظر نیاز حسین بھی کر لیتے ہیں ہمیشہ تو ہم تیرے نام پہ منت منوتی مانتی ہیں لیکن کبھی کبھی ہم پیروں کے نام پہ بھی مان لیتے ہیں تو اللہ بروادے یہ شرک ہے اصل کیا ہوگا یا کا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں جیسے حکم فاقت کلئی اللہ نے فرمایا میرے بدری آپ اللہ اپنے رب کی عبادت کریں اور اسی پہ سہارا کریں اسی طرح کو میں بحبود اللہ ولا کشرقو بھی شہید آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی شع کو بھی شریک نہ کریں اور اسی طرح دیکھیں کہ بندے کی سب سے بڑی وصف جو ہے وہ عبودیت ہے یعنی بندہ جب عبد کامل بن جائے تو یہی اس کا مقام ہے اس لیے اللہ نے میرا کے قصے میں فرما سب اللہ وہ داد جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وا ع و صاحب و سلّم سیمن کسی کسی اور میں وہ اوہ ارا اب دھی و اسی طرح فر میں وہ ان لمبا کام اللہ اور اسی طرح فر میں حضرت عی صاحب نے مریم نے سال انبز اللہ آتاب و جال کیا اور اسی طرح اللہ نے فرمایا عباد يمشون اور اسی طرح فرمایا کہ ولا انفسهم لا من رحمت اللہ تو اصل مقام کیا ہے کہ اس کا عبد بندہ بن جائے یعنی عبادت ہو اور خالص کس کے لیے اللہ کے لیے فابود اللہ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 تو اس عظمت کے اعتراف کا ظاہری تقاضہ کیا ہوتا ہے بندگی ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ ہاتھ بات کے کھڑے اللہ اکبر اور پھر کہیں صبح نی ہمار کسم کا اور پھر ہم آگے پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پناہ پکڑتے ہیں اللہ کی شیطان مردود سے اور پھر اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہیں کہ بسم اللہ الحمدر رحیم اور اس کے بعد اعتراف ہم کرتی الحمد للہ رب اللہ ربیم پھر اس کے و صفات کا اعتراف کرتے ہیں الحمد آب الرحیم اور پھر اقرار کرتی ہیں کہ مالک بھی تو ہے اور بدلہ دینے والا بھی تو ہے مالکین اور جب یہ سارا اعتراف کر لیا اب وعدہ اور اقرار کرتے ہیں کا نعبد وہ ہی عبادت کرتے ہیں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 یہی ایک بنیادی مسئلہ ہے دعا کرو اللہ تبارک تعالی ہر مسلمان کے دین و دماغ میں یہ مسئلے جو ہے بچھا دے اور ہر مسلمان کے عقیدے کو جو ہے صحیح فرما دے اس لیے اب جناب سمجھیں کیا بانا اب اگر اس میں کسی ایک میں مثلاً تم اللہ کی نماز پڑھو اگر کسی اور کی نماز پڑھو گے تو شرک آ جائے گا اللہ کے کعبے کا طواب کر رہے ہو اگر طواب کعبے کے بجائے قبر کا کرو گے تو تب بھی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 آکر میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑوں سلاد صلات و ہوں کی خدمت میں ایک عرض کیا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 اچھا بیوی بی جب خامد کا سیدا کر حکم بھی ہوتا تھا کہ سمجھ کے کر دی تعظیم کے لیے کر دی کے لیکن بولو چونکہ میرے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ لا لاتی و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 تمہیں پیدا کیا ہے اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو سجدہ بھی صرف اسی کے لیے ہوگا تو اب حضور پاک نے تمام عبادت کا سجدہ تو ویسے سب کے نزدیک اللہ کے سوا کو ہے تعظیم والے سجدے سے منع کر دیا یہ اجازت دے دی ایک مسئلے کو سمجھیں اور دماغ میں رکھے اللہ تبارک بتا دا آپ کو اور ہمیں اور سب کو دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے تو اب اچھا اب دیکھے سورج نکلے تو نماز نہ پڑھو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 تمام نمازوں میں رقو بھی ہے اور سجدہ بھی کوئی نماز بغیر رقو سجدے کے ہے لیکن جب جنازہ پڑھتے ہو تو رقو اور سجدہ ہے کیوں نہیں ہے سمجھے مسئلہ کو بھی احانہ کے نماز جنازہ بھی تو نماز ہے نماز جب پڑھ رہے ہیں جنازہ موجود ہے تو اس میں رقو اور سجدہ نہیں ہے کیونکہ سامنے رکھی ہے میت کوئی دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ اسی بزرگ کو سجدہ کر رہے ہیں کسی کو رکو کریں بس کھڑے کھڑے دعا مانگ لو میں قبول کر دوں گا بس کھڑے کھڑے تاکہ کسی کو شبو ہی نہ پڑے کہ میرا بندہ میرے سوا کسی ریر کے آگے بھی جھک سکتا ہے کسی کو شب بھی نہ پڑے کسی کو شک بھی نہ پڑے اب اللہ کے ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہو تو جھکنے کا حکم نہیں ہے رقو کا حکم نہیں ہے سجدے کا حکم نہیں ہے لیکن وہی ولی جب قبر کے نیچے چلا جائے تو پھر قبر میں سجدہ ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے فرمایا کا بدو عیا کا نبود کا نستا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اسی طرح میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں صاحب عدی ابن حاتم جب یہ آئے اتری قرآن مقدس میں کی تقدو ابارحم و اربابم من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 الباب مندون حضرت عزی ابن حاتم میرے مدنی پاک کے صحابی ہیں وہ بھی عیسائی سے پہلے اور پھر اسلام لے آئے مسیح کے بزاب پہ تھے پھر اسلام قبول فرمایا صحابی بنے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اتخذوا خدو حوا رحم و روح پا رہ ارباب مندون اپنے پیروں اور مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا حضرت ہم نے تو کبھی اپنے پادری یا اپنے پنڈت یا اپنے مولوی کو کبھی رب نہیں سمجھا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 لیکن تمہارے ان مولویوں اور سپیروں نے ان کو حرام کر دیا تو تم نے مولویوں کی بات مانی یا نہیں مانی انا جی مانی اچھا انہوں نے کہا جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان نے کرو جن چیزوں سے اللہ نے کہا کہ نہ کرو نے کہا کرو جن سے کہا کرو انہوں نے نہ کرو تو تم نے ان کی بات کو مانا یا نہیں مانا انہوں نے مثلاً کہا کہ ہفتے والے دن جو ہے شکار اللہ پر بات ہے نہ کرو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 تو حاجی جو آ کے بیٹھے تو مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تو پانی بیچنے والے حاجی مویا حاجی مویا کہ حاجی پانی چاہیے تو اب عورتیں گھبراہ کر لگے لا حجار وہ ایک حاجی مر گیا اس نے پھر کہا حاجی مویا کو ایک اور بھی مر گیا اور اس سے کوئی اور آدمی جو نے کہا حاجی مویا کو محلے چی جی سارے حاجی مر گئے دیکھو بلا پی گئی کی ہوا حاجی سارے مرد جا رہے ہیں حاجی مویا حاجی موایا اور کوئی کیوں نہ مویا حاجی کیوں موایا تو اس لیے جب آدمی سمجھے نا تو اس سے مدد مانگے گا اچھا اب جناب یہاں کابے میں آپ کھڑے ہیں خدا کے کابے میں چھوڑ دیں بالکل دماغ خالی کر لیں اب عربی والا عربی میں دعا مانگ رہا ہے ہندی ہندی میں مانگ رہا ہے سندی سندھی میں بنگالی میں مانگ رہے ہیں انگریزی بولنے والا انگریزی میں مانگ رہا ہے اسی طرح افریقی زبانوں میں مانگ رہے ہیں کچھ زولوں میں مانگ رہا ہے کس زبانوں میں مانگ رہے ہیں اور مانگ کس طرح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 نہیں ہو سکتے جو ہر زبان سمجھ سکتا ہے سب کو دے سکتا ہے اور ساری کائنات کی مرادیں پوری کر دے تو اس کی رحمت میں دھینے کے برابر بھی کمی نہیں آتا ساری کائنات کی آرزویں پوری کر دے ساری کائن کر دیں تو اب مدد ہم کس سے مانگیں گے اللہ سے اچھا ایک بات یاد رکھا گا ایک ہے مادی اسباب کے تابے مدد کرنا کیا ماننا میں کہوں کہ بھائی درہ یہ آسا مجھ کو دے دے میں ذرا چلنے میں تقریب محسوس کر رہا ہوں یہ مادی اسباب ہے اس میں کوئی نہیں میں اس سے مانگوں گا وہ مجھ سے مانگے گا وہ کہے گا جی ذرا آپ میری مدد کرے کتاب نہیں ہے مجھے کتاب دے دیں یا میں کتاب سمجھ نہیں رہا مجھے سمجھا دیں اچھا اسی ہوتا ہے کہ غیر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 اللہ کو ہماری سفارش کر دیتے ہیں تو ہمارا کام جو ہے وہ ہو دیتا ہے جو اللہ زلفا یہ اللہ کے ساتھ ہمیں قریب کرنے والے ہیں اسی لیے جب وہ لبیک پڑھتے تھے تو کہتے تھے لبئی کلّبیک لبئی کلا شریک الک البیک اللہ شریک ان تب ملک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جس کو تو نے اپنا خود ہی شریک بنایا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے وہ تیرے مالک نہیں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 یہ بھی شرک ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ دوکھا لگتا ہے موجدات سے اور دوکھا لگتا ہے کرامات سے سمجھ آئے کیا مانا ایک پیغمبر کے ہاتھ میں چاند و ٹکڑے ہو گیا تو انہوں نے کہا جی اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا تو چاند و ٹکڑے کیسے کر دیتے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 مما کا جلنا تمام پیغمبروں نے کہہ دیا کہ اے کافروں ہمارے اپنے ہاتھ میں موجود نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر لے کر تمہیں دکھلا دیں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 لہذا ہم ان سے مدد مانگے یہ بھی کفر اور شرک ہے اسی لیے جیسے کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ زی تصرف بھی ہے اب سنے اسی میں سمجھیں خود آپ اپنے پر دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کیا ہو گئے حضرت عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر لکھا ان کے ایک مرید نے کہتا ہے میرا شیخ جو ہے پیران پیر حضرت پیر عبد القادر جیلانی وہ کیا ہے کہتا ہے زیت تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی ہے زیت تصرف بھی ہے جو چاہے کر دے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 کہتا ہے وہ شاعر بھی عبد القادر تھا نا اس لیے کہتا ہے کہ میں جو عبد القادر ہوں اصل میں میرا قادر خدا نہیں بلکہ عبد القادر ہے تو اب اسی سے خود اندازہ فرما لیں کہ مسلمانوں کے عقیرے کہاں پہنچ گئے کہ زیت تصرف بھی کون ہے عبد القادر اچھا اس کا اپنا نام کیا ہے عبد القادر اچھا لطف کی بات یہ ہے اللہ پاک رحم فرمائے کہ جب گمراہیاں دماغوں پہ چڑھ جاتی ہیں نا جی پھر آدمی کوئی حق کا راستہ دیکھ نہیں سکتا اس لیے اب حالانکہ عبد القادر جی رانی جو ہے بتایا ان کا مسلک کیا تھا امام احمد ابن حمبل امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ یعنی مسلک کے اعتبار سے شیخ عبد القادر جی جو تھے وہ حمبل ہی تھے کیا مانا یعنی جو یہاں کے اماموں کا مسلک ہے پیران پیر کا بھی مسلک اچھا ان کو کہتے ہیں وہ ہبی بھی ہیں نجری بھی ہیں ان کو کہتے ہیں وہ پیران پیر مختار کل اب اس کا کوئی ادا ہے وہ تو ہی نہیں کتنا آگیدہ رکھتا تھا وہ تو اتنا بڑا وحد تھا اور اتنا بڑا اہل سنت والجماعت کا عالم تھا کہ آج تک باطل پھر کے اس کے نام سے چڑھتے ہیں ان میں جتنی اس نے میں کی ہے نجی صحابہ کے دشمنوں کے خلاف اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے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 بعد بھی ان سے بدلا لیتا اصل وجہ یہ ہوتی ہے لوگ سوچنے پر بھی نہیں ہے تو اب قرآن نے ہمیں کیا سبق دیا کا نہ اب تیری ہی عبادت کرتے ہیں و وہ کا نستین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیس سے مدد مانگ رہے ہو بھائی ہاں جی اللہ کے کابل میں آج دل سے آج تو کہہ دو مدد کیسے مانگتے ہیں اچار جیو یا علی مشکل خوش آب کیسے مانگتے ہیں یا علی مشکل کشاہ کا من اللہ ہے ایمان سے کہو یا علی مشکل کشاہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اچھا جب کشتی لڑتے ہیں پہلوان لڑتے ہیں مقابلہ ہوتا ہے تو نعرہ علی کا لگا دیں نہیں لگا نعرہ حیدری لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتا ایمان سے کہو نہیں لگاتا اچھا جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو کیا عقیدہ ہوتا ہے حضرت علی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے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 اچھا اسی طرح ایک آدمی کہتے یا لاہ یا اللہ یا اللہ کیا ہوتا ہے ایمان سے ٹھنڈے دل سے خدا کے کابے میں ہو کر قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو کا سبق کسی نے سمجھایا نہیں تھا باقی مانو مانو نہ مانو تمہاری مرضی تو کا سبق کڑوا بڑا ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام اسلام کے راستے میں کاٹے بچھا دیے گئے تو ہم کس باغ کی مولی ہے لیکن بات سنیں اور سمجھیں اب ہم کہتے ہیں مسلم یہاں بیٹھے ہیں کہیں بیٹھے ہیں کہتے ہیں یا اللہ۔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 دل سے غور کرو خدا کے لیے عقید سمجھو کہتے ہیں جی وہ محمد لکھو تو ناراض ہو جاتے ہیں ان کو تو جی نبی کے نام سے چڑھ ہے وہ خدا کے بندے ہیں اگر نبی کے نام سے چڑ ہو تو پھر اشاد ال محمد الرسول اللہ ازان میں بھی نہ کہیں اگر نبی کے نام سے چڑ ہو تو تکبیر میں اشہد ال محمد الرسول اللہ نہ کہیں. اگر نبی کے نام سے چڑھ ہو تو جمعہ کے خطبے میں ان اللہ و بلاکت ہُو سلعل نبی اور یہ آیت پڑھ کے درود بھی نہ پڑھیں اگر حضور کے نام سے ضد ہو تو اپنی نماز میں اشاد الن محمدن نبدہ برسول بھی نہ پڑے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم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 نہ کرتا اچھا اب پہلے تو چلا یا اللہ یا رسول اللہ دو چلے اب آگے ملنگ ہے نے کہا یا علی اب کتنے ہو گئے عیسائیوں کے خدا کتنی ہیں تو عقیدہ تسلیس آ کہ نہیں آیا وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا جی کہ تین میں گمے وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ تین کے اندر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ان تین میں یا اللہ بھی ہے عیشا بھی ہے بیوی بی مریم بھی ہے ان تین میں کوئی ایک خدا ہے ان تین میں باہر سال ایس سلا ان میں ہے تو اچھا اب جناب ہمارے اور جو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی یا اللہ لگ گیا حضور کے ساتھ بھی یا رسول اللہ لگ گیا حضرت علی کے ساتھ بھی یا علی لگ گیا تو باقی ہمارے پیروں نے کوئی گناہ کیا انہوں نے کہا دیکھو یا پیر یا تصغیر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 اس हमेशा ہمیشہ یاد رکھو اب ہر نماز میں ہم فاتحے پڑھ رہے ہیں تو کیا سبق میں بس ای کا بدو و عیا کا نہ استا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں امبیا کس کی عبادت کرتے ہیں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 من اللہ اچھا اور وہ عزت ان تپستا ان بلّہ اور جب مدد پکڑو تو کس کے ساتھ پکڑو اللہ کے ساتھ اور فرمائیں بہ عزت بکل تب تبکل اللہ اور جب تبکل کرو بھروسہ کرو اعتبار کرو تو کس پہ کرو اب میرے مدنی پاک نے سکھا دیا ہم تو مدنی کے غلام ہیں تمہاری مرضی وہابی کہو تمہاری مرضی جو مرضی کہو اچھا اب جناب جب ہم نے یہ اعتراف کر لیا تو آگے خالص خواہ آ گئی پہلے اللہ کی ہمز و سنا آ گئی اللہ کی صفات آ گئے اعتراف ہے اب تم آگیا کے مالک بھی اللہ ہے پھر ہم نے اپنی بندگی کا اقرار کر لیا تو جی